الحمد الحمدللہ <تصفح> الحمد للہ والسلام على من و نبی وسول ولا, ولا, امت ولا, شریعت ولا کتاب بعد کتابی وص اللہ تع العرب و علا علیہ بعد خلاصربلبا خخیر الخلا اقباد المبیا وم قنجوم فصماحتاقت وہ مفاطیرحم و مسابی الغرر اعوذ من بلاہ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم انََ المسلمین والمسلمات و والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات ن والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات وس امین وسا اماط و الحافی فروج و حافظات و ذاکرات و اجراً عظیم صدق اللہ و صدق رسول ون شاہدین وشارین الحمد درود شریف العالمین لیں اللهم صل على محمد وعلى عل محمد کما صلی على تعالیٰ ابراہیم و علیٰ علی حميد النک المجید اللّہ على علام محمد علی محمد, محمد كما بارک على ابراہیم وعلى علی علیہ علی ابراہیم, ابراہیم حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں سورہ احزاب کی آیت نمبر پینتیس میں اللہ رب العزت نے مغفرت کے شرائط بیان فرمائی ہیں جس میں سے اب تک پانچ شرائط پر بات ہو چکی ہے آج کی ملاقات میں انشاءاللہ شاء چھٹی شرط والخاشعین والخاشعات و الخاش توازو ان کے ساری اختیار کرنے والے مرد اور توازو اور ان کے ساری اختیار کرنے والی عورتیں اس پر آج کی گزارشات مبنی ہوں گی خوشبو کلفظ توازو انکساری کے عاجزی اور خوف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لغت میں نے عرض کیا تھا کہ آزان والی مائک سے اعلان کریں تاکہ باہر آواز پہنچ ہاں ہاں تو ان سے کیم سے اور اس وقت مجھے تھوڑا اشارہ کر دیجیے گا میں ایک منٹ کے हो خاموش ہو جاؤں تو لغت میں خوشبو کے معنی توازو انکساری اور خوف کے ہیں خوف اور حزن یہ دو الفاظ قرآن قریب میں استعمال ہوئے ہیں خوف کے لیے مگر دونوں کے معانی میں تھوڑا سا فرق ہے خوف بیرونی ڈر کا نام ہے کوئی انسان یا کوئی جاندار اگر بیرونی کسی چیز سے ڈرے تو اس کو خوف کہتے ہیں اور اندرونی طور پر کسی کو خوف لاحق ہو جائے یا ڈر لاحق ہو جائے تو اس کے لیے قرآن کریم حزن کا لفظ استعمال کرتا ہے اور خشیت بھی اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں اس لیے اس کا معنی بھی خوف میں لیا جاتا ہے خشیت الہی یعنی اللہ سے ڈرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں سے التفات ہٹا کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام خشیت یعنی خوشبو اس کو کہتے ہیں کہ ساری چیزوں سے انسان اپنی نظر ہٹا لے اور اس کی نظر صرف اپنے رب پر جم جائے تو اس کو کہتے ہیں خشیت اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خشیت قلب کی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے اور خشیت جسم کی یہ ہے کہ انسان اپنی نظروں کو جھکا دے تو یہ جسم کی خشیت ہے نظروں کو جھکا دینا اور دل کو سرنڈر کر لینا دل کو کسی ایک طرف متوجہ کر لینا اس خشیت کو اندرونی خشیت کہتے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خوف اور خشیت یہ دو ہممانی الفاظ ہیں اور دونوں میں فرق اتنا ہے کہ ایک اندرونی خوف کو کہتے ہیں اور دوسرے بیرونی خوف کو کہتے ہیں مثلا انسان سانپ سے ڈرتا ہے کہ یہ سانپ اگر مجھے ڈس لے گا تو میں مارا جاؤں گا اس خوف اس خوف اس کو خوف کہتے ہیں یہ بیرونی ڈر ہے کہ اگر میں سانپ کی پھر ڈسنے کی زد میں آ گیا تو مارا جاؤں گا آدمی چور سے ڈاکو سے ڈرتا ہے کہ اگر میرا مال اس کے ہاتھ لگ جائے تو میری تباہی ہو جائے گی مال ضائع ہو جائے گا اس کو خوف کہتے ہیں قاتل آدمی سے انسان ڈرتا ہے کہ یہ میری زندگی ختم کر دے گا اس کا نام خوف ہے اور خوف اہل ایمان کو بھی ہو سکتا ہے اور اہل کفر کو بھی ہو سکتا ہے بلکہ خوف نبی کو بھی ہو سکتا ہے غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے جیسے سیدنا انا موسا نبی کے علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا معاتل کبھی کا یا موسی موسی یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے عرض کیا کالیہ آسائی اتوق و علیحا و احش بہ ہا یہ میری لاٹھی ہے اس پر میں ٹیک بھی لگاتا ہوں اس کے سہارے چلتا بھی ہوں اور اس سے اپنی بیڑ بکریوں کے لیے پتے بھی توڑتا ہوں ولیفی حا معر و اور اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اب حق تعلیٰ نے فرمایا کہ ذرا اپنے اس عصا کو زمین پر تو ڈالیں معوضہ دینا اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو حضرت موسا علیہ السلام نے جو ہی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ لاٹھی اچانک پھنکارتا ہوا ازدہ بن گیا اب حضرت موسا علیہ السلام اس ازدحے سے ڈرتے ہیں کہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ تو مجھے نقصان پہنچا دے گا تو حق تعلیٰ نے فرمایا خز ولا تخف اس کو پکڑ لیجئے گھبرائیے مت خذ پکڑ لیجئے صنعید سیرت حل آپ جب اس کو ہاتھ لگائیں گے ہم اسے واپس پرانی پرانے سٹیٹس پر لے آئیں گے پھر یہ لاٹھی اور بن جائے گی ازدہ نہیں رہے گا اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہ جب ویرانے میں بچے کی ولادت کے وقت ان کو دو خوف لاحق ہوئے حزن بھی اور خوف بھی خوف بیرونی یہ لاحق ہوا کہ قوم والے میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے اور میرے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے یہ اندرونی خوف تو جب یہ دو قسم کے ڈر ان کو محسوس ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تخافی ولا تہزنی نہ آپ کو خوف کھانے کا نہ بیرونی خوف کا کھانے کی کوئی ضرورت نہ اندرونی ڈر میں مبتلا ہونے کی ضرورت قد جب کے تہ تک سریہ آپ کے قدموں میں ہم نے چشمہ جاری کر دیا ہے وہ حزی الئی کی بھی اور یہ سوکھی ہوئی کھجور جس کے تنے سے آپ تیک لگا کے بیٹھی بیٹھیں ہیں اس کو تھوڑا سا اشارہ کریں گی یہ تازہ کھجوریں فراہم کر دیں تو دیکھیں اللہ تخافی ولا تہزنی دونوں باتیں آ گئیں کہ نہ اندرونی خوف میں جانے کی ضرورت نہ بیرونی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب دشمن غار شور کے باہر پہرا دے رہے ہیں اور شم رسالت حضرت وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرما ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک اندرونی خوف لاحق ہوا کہ اللہ کی اتنی بڑی امانت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار شور میں میرے ساتھ موجود ہیں کہیں دشمنوں کی نظر نہ پڑ جائے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے یہ خوف اندرونی میں مبتلا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طویل واقعہ ہے کہ جب ان کو ایک سانپ نے یا کسی موزی جانور نے ڈسا ایڑی پر پاؤں پہ ڈسا ایک سوراخ انہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے بند کیا ہوا تھا تو ان اس زہر کی شدت سے ان کی آنکھوں سے آنسو جو ٹپکا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جو جا کے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو ابھی ان سے پوچھا نہیں کہ کیا ہوا ہے پہلے ان کو تسلی دی فرمایا اللہ تنسروح فقر نسر اللہ از اخرجہ کفروسانی فلغار جب وہ اپنے دوست سے یہ کہہ رہے تھے لا تحزن نہ گھبرائیے ان اللہ معانا بے شک اللہ ہمارے ساتھ تو یہ اندرونی خوف حزن اندرونی خوف اور خوف بیرونی ہوتا ہے انسان اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں گنہ گاری کی زندگی گزاروں گا تو مجھے خوف ہے کہ میرا رب مجھے پھر گناہوں کی سزا دے گا اور گناہوں کی سزا میں میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا یہ بیرونی خوف ہے کہ میرا جسم جہنم کا ایندھن نہ بن جائے یہ ہے بیرونی خوف اور حزن جو ہوتا ہے یہ اندرونی خوف ہے اب دیکھیں ایک نوجوان جو ہوتا ہے اس کو اگر گناہ کا موقع مل بھی جائے اپنے علاقے میں محلے میں گھر میں اس کو گناہ کی کوئی صورت میسر بھی آ جائے اور وہ اس خیال سے کہ اگر میرے والد کو پتہ چل جائے گا تو وہ کتنے دکھی ہوں گے کہ میرا بیٹا ایسے کرتوت کرتا ہے یہ اندرونی خوف ہے کہ میرا والد میرے کردار پر ناراض نہ ہو جائے اس کا نام ہے حزن تو انسان کو بنیادی طور پر ایک تو اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بننے کے ڈر سے خوف سے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور دوسرا اس بات سے اندرونی طور پر ڈرتے رہنا چاہیے کہ میرا رب اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو میرے رب کو کتنا برا لگے گا چنانچہ بنی اسرائیل میں ایک خاتون کردار کے حوالے سے لوز کریکٹر کی عورت چہرہ اللہ نے دیا ہوا تھا اور ویسے بھی لوز کریکٹر والے بناؤ سنگار پر اتنا وقت صرف کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو ان میں جاذبیت نظر آ جائے چنانچہ وہ عورت اپنے گاہکوں کے لیے بڑی پرکشش تھی آبد کی بھی ایک نظر پڑ گئی تو اس عابد کے دل میں خیال آیا چنانچہ وہ عابد کچھ مال و متا لے کر اس خاتون کے گھر پر آ کے بیٹھ گیا اور اس زمانے میں تو ایسے مال اور سینٹر اور پارک وغیرہ کا تصور تھا نہیں تو جو لوز کریکٹر کے لوگ ہوتے وہ اپنے گھر کے باہر تخت وغیرہ کچھ بناتے کوئی بیٹھک سی بناتے اور اس پر آ کر بیٹھا کرتے تھے تاکہ چلتے ہوئے لوگوں کی نظر پڑے اور ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو اب جو باہر اس نے بیٹھک رکھی ہوئی تھی اس پر وہ خاتون آ کر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ عابد بھی آ کے بیٹھ گیا اور جو اس کا معاوضہ تھا وہ بھی ادا کر دیا اور این اسی وقت اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو ساری زندگی مسلح پر اپنے رب کو راضی کرنے میں گزاری آج جب میرا رب مجھے اس گناہ گار عورت کے ساتھ مبتلا بیٹھا ہوا صرف دیکھ رہا ہوگا تو میرے رب کو کتنی ناراضگی مجھ پر ہو رہی ہوگی یہ سوچ کر وہ عابد پر لرزہ تاری ہو گیا اور اٹھ کر وہ دوڑنے لگا وہ خاتون اس کو روکتی رہی مگر وہ وہاں سے دوڑ لگا کر چلا گیا اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں میرا رب ناراض ہو جائے گا اس کا اثر خاتون پر بھی ایسا ہوا کہ وہ بھی تائبہ ہو گئی اس نے بھی توبہ کر لی اور توبہ کر کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل میں پہنچی کہ عین اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت اور تبلیغ دے رہے ہیں کسی نے آ کر کہہ دیا کہ فلاں خاتون آپ سے ملنے آئی ہے اب وہ مشہور عورت تھی حضرت موسا علیہ السلام کو بھی ڈر لگا کہ لوگ کہیں گے اس آدمی نے تو زور سے کہہ دیا کہ فلاں عورت آپ سے ملنے آئی ہے لوگ سوچیں گے کہ نبی اللہ ہو کر غلط لوگوں سے بھی مراسم رکھے ہوں تو انہوں نے انکار کر دی اور یہ خاتون نادم و شرمندہ روتی دوتی ہوئی واپس اپنے گھر آ گئی دروازہ بند کر کے روئے جا رہی ہے سجدے میں پڑی ہوئی ہے کہ اتنے میں اللہ رب العزت کے نمائندہ حضرت موسا علیہ السلام دروازے پر پہنچ گئی جب دروازہ کھٹکھٹایا دو تین مرتبہ اور خاتون نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت موسا علیہ السلام جس کی محفل میں گئی تھی وہ اب گھر پہ موجود دروازے پر کہا آپ کیسے کہا آپ مجھ سے ملنے آئی تھی میں نے اس وقت چونکہ واض و نصیحت ہو رہی تھی میں نے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے فلفور وہی بھیجی کہ وہ طائب ہونے کے لیے آئی تھی اور آپ نے اس کو یوں ہی واپس لوٹا دیا تو اب ہماری رحمت کا تقاضا ہے کہ پہلے جا کر اس عورت کی بات وہاں سن لیں اور اس کی تسلی کر لیں تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اتنا عظیم مہربان ہے کہ ایک فاحشہ عورت جب توبہ کر لیتی ہے تو اللہ اپنے وقت کے نبی کو اس کے دروازے پر بھیج دیتی اور ایک فاحشہ عورت کے دل میں جب اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی یہ قدردانی فرماتے ہیں کہ اس فائشہ کے گھر پر جو مرکز ہوا کرتا تھا بدکار لوگوں کی آمد و رفت کا اب آج اس پر سیدنا الام علیہ السلام کے قدم مبارک پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی قدردانی ہے لہذا انسان کو خوف اور خشیت میں مبتلا ہوتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میرا رب اگر مجھے اس حال میں دیکھے گا نافرمانی کرتے ہوئے ہمارے تو کان پہ جون تک نہیں رینگتی ہم تو بڑے دھڑے سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے اور کوئی ہمیں سمجھانا چاہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وہاں سے پلٹ کر کون آیا کہ تم ہمیں ڈراتے ہو اتنی سخت بات جو اپنے دور کے کفار اور مشرقین اللہ کے نبیوں سے کیا کرتے تھے آج ہم جیسے نام نہاد مسلمانوں کی زبان پر ہوتی وہاں سے کون آیا ہے کون یہ خبر لایا کس نے وہاں دیکھا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا قبر میں عذاب ہوا کس کو پتہ آخرت میں پکڑ ہوگی کون بتائے گا اللہ کے نبی نے اور اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اور اپنے رسول کے ذریعے ایک ایک بات بتا ڈالی سب بتا دیا اللہ نے تو یہ بھی بتا دیا کہ جب قیامت کے دن میزان اور حساب کتاب کھلے گا تو سب سے پہلا قتل کا کیس جو میری میری بارگاہ میں پیش ہوگا وہ حابیل اور قابیل کا ہوگا اور اس کے بعد یک کے بعد دیگرے قاتلوں کے کیس کھلتے چلے جائیں گے ہر ہر مقتول اپنے قاتل کو غریبان سے پکڑ کر لا کے میزان کے سامنے کھڑا کرے گا اور سوال کرے گا وہ ہے نا قرآن میں کہ وہ جو نومولود بچیاں دفن کی جاتی تھی بے عئی ضم بن قطلت وہ عظلم و عدت و جو بچیاں غیرت کے نام پر نومولود دفن کر دی جاتی تھی زمین میں گاڑی جاتی تھی وہ قیامت کے دن کھڑی ہوں گی اور کہیں گی کہ بے ائی ضم بن قطلت ہمیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تو ہمیں سوچنا چاہیے ایک قاتل تو انسان کا جسمانی طور پر قاتل ہوتا ہے اور ایک اعمال کے اعتبار سے قاتل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اعمال دنیا میں پیش کیے انہوں نے دین کا ہر ہر عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور تم اس سے انحراف کرو تو تم اس عمل کے قاتل بنتے ہو جو آدمی جس عمل سے شریعت کے جس حکم سے ان انحراف کرے وہ بزبان حال اس امر کا اس حکم کا قاتل ہے میں اس کو نہیں مانتا ہوں انکار کر رہا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو خشیت اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اندرونی طور پر بھی اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتا رہے اور بیرونی طور پر جہنم کی سزاؤں کو اپنے سامنے رکھ کر روتا رہے تو یہ ہے خشیت اور اس خشیت پر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات کہ اللہ کا خوف اور عز اور ان کے ساری اختیار کرنے والے مرد اور اللہ کا خوف عجز اور ان کے ساری اختیار کرنے والی عورتیں دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے خوف کے حوالے سے فرمایا کہ ولی من خواہ مقام ربی ہی جنتان رحمان میں ولی من خوف مقام ربی جو آدمی اس بات سے ڈر گیا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اس کا مقام یہ کہ جنتان اس کو ہم دو جنتیں عطا کریں گے اب آدمی کے لیے ایک جنت بھی بس ہے کہ وہ ایک جنت اس کی اتنی ہوگی کہ جیسے زمین و آسمان کا خلا تو دو جنتیں اس کو ملیں گی ولی منخوف مقام عرب بھی ہی جس نے اللہ کا خوف اختیار کیا اور اس بات سے ڈر گیا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اللہ پاک فرماتے میں اس کو دو جنتیں عطا کروں گا اب ایک جنت میں وہ خود مزے اڑائے اور دوسری جنت کو وہ مہمان خانہ بنا دے جیسے آپ نے بنگلور سے اپنے ڈیفنس اور سوسائٹی میں بنا رکھے ہوتے ہیں اور ایک آپ وہ فارم ہاؤس بناتے ہیں شہر سے دور کہ ایک ہماری چھوٹی سی جنت یہاں اور ایک چھوٹی سی جنت ہماری وہاں یہاں دل تھک جائے تو وہاں جا کر دل کو بہلا لیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے خوف میں مبتلا ہو گیا جس نے میرا ڈر اختیار کر لیا وہ من منخوا مقام ربی ہی ولی منخوا مقام ربی جنتان اس کو ہم دو جنتیں عطا کریں گے اور ایک جگہ فرمایا وہ اماں خاف مقام ربی ون نفس انل <الْحَوَى> ہوا کہ جو اللہ کے ڈر میں مبتلا ہوا تو پھر اس کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ ہے اور وہ اپنے ہوائے نفس ہوائے تبا سے رک گیا اپنے رسول سے فرمایا قرآن کے اسلوب میں فرمایا کہ افرائی تنتا خزاں میرے محبوب آپ نے ایسا آدمی دیکھا من تخذ الہہو ہوا جس نے اپنا معبود ہی اپنی خواہشات کو بنا لیا ہو آج ہم سب نے اپنے خواہشات کے بدگر گڑھ رکھے ہم سب نے اپنے معبود جو ہے وہ اپنے خواہشات کی دنیا کو بنا لیا ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی خشیت یہ ہے کہ ایک تو انسان اندر ڈر محسوس کرے اور دوسرا اس کے اعزاد جب نماز میں کھڑا ہو تو اسی کو نماز میں خوشبو کہتے ہیں آج ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ادھر نیت باندھی ادھر کان میں کھجلی شروع ہو گئی کوئی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے کوئی اپنے لباس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے کسی کی آنکھیں چل رہی ہوتی ہیں حکم یہ ہے کہ سجدہ گاہ کی طرف نظر ہونی چاہیے ہماری نگاہیں کھڑکیوں سے باہر گونگ رہی ہوتی تو یہ خوشو والی نماز نہیں ہے خوشو اس کا نام ہے کہ انسان جب اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جائے تو اب اس کے سارے اعضا کے اندر خوشو ہونی چاہیے اب اس کے اعضا بالکل ساکت ہو جائیں اب اس کے دنیاوی تقاضے ختم ہو گئے اب اس کا رابطہ صرف اپنے رب سے جڑ جانا چاہیے چنانچہ آپ دیکھیں علماء نے خشیت کے نو علامات بیان کی ہیں کہ جس انسان کے اندر اللہ کی خشیت موجود ہوگی اس کی نو علامتیں پائی جائیں گی اس کے جسم میں اور علامات بھی اللہ جزائے خیر دے علماء نے سر سے لے کر یوں شروع کی ہے جو جو عضو راستے میں آ رہا ہے اس کا نام لیا کہ سب سے پہلے انسان کے دماغ میں اللہ کی خشیت ہونی چاہیے اور دماغ میں خشیت یہ ہے کہ اس کی نیت خالص ہونی چاہیے اس کی نیت میں ریاکاری نہ ہو اس کی نیت میں فطور نہ ہو اس کی نیت خالص لیوج اللہ ہونی چاہیے اپنے رب کی رضا اس میں مقصود ہونی چاہیے چنانچہ جو مسلمان ہے اس کی ڈیفینیشن ہی اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمائی کہ الدین و انسیحا دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے تو مسلمان کا دماغ چونکہ فطور سے پاک ہوگا اس کی نیت خالص ہوگی تو اس میں اخلاص پایا جائے گا اس کے ہر ہر عمل میں اخلاص ہوگا خیر خواہی ہوگی دوسروں کے لیے بدخواہی نہیں ہوگی اب آپ اس پر ہم اپنے آپ کو تولتے چلے جائیں تو یہ پہلی علامت کہ انسان کے دماغ کے اندر خوشو ہو اور دماغ کا خوشو یہ ہے کہ انسان کے اندر خیر خواہی ہو دوسروں کی بدخواہی نہ ہو دوسری بات یہ کہ فرمایا اس کی نگاہوں میں خشو ہو نگاہوں کا خوشبوبی قرآن نے بارہا بیان کیا کہ کل المبنین یام مومنین سے کہہ دو کہ نگاہیں پست رکھیں نیچے رکھیں آج ہماری نگاہیں نہ نماز میں نیچے نہ روڈ پہ چلتے ہوئے نیچے بلکہ لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہیں سڑک کے اطراف میں ہر کسی کا حال یہ ہے چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو اٹھارہ سال کا نوجوان جس نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اسی نگاہ سے اسی سال والے بھی دیکھ رہے ہوتے نگاہ قابو میں نہیں ہے اور اللہ پاک اس کا تقاضا فرما رہے ہیں کہ تمہاری نگاہیں قابو میں ہونی چاہیے تمہاری نگاہ ادھر ادھر نہیں اٹھنی چاہیے غیر سے نگاہیں ہٹا لو تو ہم تمہیں مل جائیں گے اور اگر تمہاری نگاہیں غیروں پر چلتی رہیں دیکھیں آج کا نوجوان بہت معذرت کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے جیسے تازی کتا مالکوں نے پال رکھا ہوتا ہے نا شکار کے لیے تو وہ ہر جھاڑی کو ہر بوٹے کو سونگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں مجھے شکار مل جائے آج کے نوجوان بھی جب گھروں سے نکلتے ہیں تو ہر کھڑکی کو ہر دروازے کو ہر گلی کوچے کو سونگ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی نیلی پیلی چیز شکار کے لیے مل جائے نظر آ جائے تاکہ آنکھیں ٹھنڈی کر نگاہوں کی خشیت یہ ہے کہ انسان کی نگاہیں شریعت کے مطابق اٹھنے والی پھر اس کے بعد کان کی خشیت یہ تیسری علامت ہے کہ انسان کے کان گناہ والی آوازیں سننے کے قائل نہ ہوں وہ حدیث میں جو علامات قیامت بیان ہوئی ہیں تو فرمایا ہر آدمی کے کان کے پاس مغنیاں گا رہی ہوگی گانے والی گا رہی ہوگی آج موبائل فون کے چھوٹے سے جن نے یہ پرابلم سالو کر دی متقدمین کو تو شاید یہ بات سمجھ میں آنا مشکل ہوتی کہ پتہ نہیں کیسے گانی والی یہاں کان کے پاس سوار ہو کے گا رہی ہوگی مگر ہم کو اللہ نے دکھا دیا کہ آج موبائل فون میں ہمارے گانوں کی ٹیونز انڈیا کے گانے جس انڈیا سے ہم نفرت کرتے ہیں گزشتہ جمعہ بھی عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان سے ایک میچ ہو جائے تو ہمارے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں ہارنے پر مگر ان کے محبت ہے کہ ہمارے راہ رسم میں ان کا کلچر رچ بس گیا ہے ہماری شادیاں بغیر ڈولکی اور بغیر مہندیوں کے ہوتی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہندوستان کا کلچر ہم پر سوار ہو گیا ہے ہندو مذہب کا کلچر ہم پر سوار ہو گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے والی تمہارے کانوں کے پاس ہوگی آج مسجد میں بھی ہمارے پاس انڈیا کی گانوں کی ٹیونیں شروع ہو جاتی ہیں نماز کے دوران کوئی بند کرنا بھول جائے تو سب لوگوں کو کی نماز خراب ہو جاتی تو کان کی خشیت یہ ہے کہ جو آواز اللہ نے سنی جائز قرار دی ہے اس کو سنو مگر اس کو ہم سنتے نہیں اس پر ہم سو جایا کرتے یہ ہماری عادت ہے کہ نصیحت کی بات جہاں ہو رہی ہو وہاں ہم سب کو اونگ آتی اور کنسرٹ کہیں چل رہا ہو تو وہاں ہم سب جھوم رہے ہوتے تو یہ کان کی خشیت علامت ہے انسان کے اندر تیسری اور چوتھی علامت زبان کی خیشیت اور زبان کی خشیت اللہ کے رسول نے فرمایا نا المسلموں منسلم المسلمون ملسانی مل ویدی ہی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں آج ہمارے شر سے ہمارے گھر والے محفوظ نہیں باپ بچوں سے نالا بچے باپ سے نالا ہیں ہمارے شر سے ہمارے اہل خانہ بھی محفوظ نہیں دوسرے مسلمان کیا کریں گے قرآن زبان کا حق یہ ہے کہ اس پر اللہ کا ذکر جاری ہونا چاہیے اس پر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی رہنی چاہیے امام عاصم کوفی رحمہ اللہ ایک بزرگ کاری گزرے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب قرآن کی تلاوت کا فرمایا کرتے تھے تو پوری محفل معطر ہو جاتی ان کے منہ سے ایسی مہک مہک آتی کہ پوری محفل معطر ہو جاتی ان کے خادم نے پوچھا حضرت آپ تلاوت کرنے سے پہلے مشک کھا کر آتے ہیں کہ کستوری کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں کہ آپ کے منہ سے بڑا عجیب قسم کی مہک آتی حضرت عاصم کوفی رحمہ اللہ نے فرمایا تم اس رات سے پردہ ہٹانا چاہتے ہو تو تمہیں بتا دیتا ہوں ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی تو فرمایا عاصم تم اتنے مٹھاس کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھتے ہو میں ذرا تمہارے لبوں کا بوسہ لے لوں جس دن سے اللہ کے رسول نے میرے لبوں کا بوسہ لیا اس دن کے بعد سے یہ مہک آتی رہتی تو ایسی زبان ہونی چاہیے دیکھیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معوضہ دیا نا مردے سے فرماتے قم عزن اللہ وہ کھڑا ہو جاتا آج ہم سب وہ کل والی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں نا وہ دانے اور سارے مسلمان باوضو پڑھتے رہیں کبلا رو بیٹھ کر روتے بھی رہیں خشیت کے ساتھ خوب روئیں اور جومیں اللہ عزن کم کمب اللہ سویا ہوا بھی نہیں جاگے گا کیوں زبان میں وہ تاثیر نہیں زبان میں وہ خشیت نہیں تو یہ چوتھا چوتھی علامت کہ انسان کی زبان میں خشیت ہونی چاہیے پھر اس کے بعد پانچویں علامت دل ہے کہ انسان کے دل میں خشیت ہونی چاہیے انسان کا دل غیر سے خالی ہونا چاہیے غیر کی محبت انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو واقعہ ہے نا سورہ یوسف میں کہ ان کے بھائی جب غلہ لینے کہ سے چل کر آئے مصر میں تو ان بھائیوں کے غلے میں سے سونے کا پیالہ رکھوا دیا گیا تھا اور وہ نکالا تھا کہ میرا بھائی میرے ساتھ رک جائے تو اس پر وہ الزام لگا بنیامین پر کہ اس کے پاس سے تو پیالہ نکلا اس کے غلے میں سے لہٰذا اس کو ہم روک لیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سزا کے طور پر اس کو روکا تو مفسرین نے یہاں ایک نقطے کی بات لکھی کہ بن کے غلے میں سے جو پیالہ نکلا تو وہ اپنے بھائی سے جا کر مل گیا حضرت یوسف علیہ السلام سے مل گیا جب ہمارے دلوں میں سے یہ غیر کے محبت کے پیالے نکل جائیں گے اور صرف اللہ کی محبت سے ہمارا دل لبریز ہو جائے گا تو ہمیں بھی اپنے اللہ سے وصل مل جائے گا اللہ سے ملاقات ہو جائے گی تو دیکھیں دل جو ہے یہ اللہ رب العزت نے بنایا ہی اپنے لیے ماں جا قلبین فی جوفی ہم نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کیے کہ ایک ہمارے لیے دھڑکے دوسرا شیطان کے لیے دھڑکے نہیں نہیں دل ہم نے ایک پیدا کیا باقی آزام نے دو دو جوڑے پیدا کیے آنکھوں کا بھی جوڑا کان کا بھی جوڑا ہاتھ کا بھی جوڑا ہیں دو دو پیدا کیے مگر دل ہم نے ایک پیدا کیا کہ ایک رحمان کے لیے دھڑکتا رہے بس تو اور اسی لیے ہک تعالی نے فرمایا ان اللہ من انفسهم ان لهم الجنہ ہم نے مومنین سے سودا کیا ہے ان کے جان اور مال کے بدلے میں جنت کا تو علماء نے کہا کہ بات تو دل کی ہے آخر دل کا یہاں تذکرہ کیوں نہیں فرمایا تو مفسرین کرام نے جواب دیا کہ دل کا تذکرہ اس لیے نہیں فرمایا کہ وقف کی جائداد کی خرید و فروخت ممنوع ہوتی ہے مسجد وقف کی جائیداد ہے تو یہ خرید و فروخت اس کی ناجائز ہے اسی طرح دل جو ہے یہ اللہ کے لیے وقف ہے تو اس کا تو سودے کی بات ہی نہ کرو اس لیے اللہ نے ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفس ہوں و اموالحم کا تذکرہ فرمایا کہ تمہاری مال اور جان کے بدلے میں تمہارے مال اور جسم کے بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں گے دل تو ہم تمہارا لے چکے ہیں تو دل یہ پانچوی علامت اور چھٹی علامت انسان کا پیٹ کہ پیٹ کی خشیت ہونی چاہیے اور پیٹ کی خشیت یہ کہ انسان اپنے پیٹ کو حرام کھانوں سے روک دے آج ہم مزے لیتے ہیں کسی کی دعوت آ جائے ہم سوچتے نہیں کہ یہ پولیس والا ہے کہ غیر پولیس والا ہے یہ راشی افسر ہے کہ غیر راشی ہے اس کی دعوت میں منہ اٹھا کے چلے جاتے مشکوک کھاؤ گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جسم پر لباس دس درہم کا ہو اور اس میں ایک درہم حرام کا ہو باقی نو حلال کے ہوں جب تک یہ لباس اس کے جسم پر ملبوس رہے گا اس کی نہ نماز قبول نہ اس کا روزہ قبول نہ اس کا صدقہ قبول نہ اس کا کوئی نیک عمل قبول ہوگا تو دعا کیسے قبول ہوگی تو پیٹ کی علامت خشیت یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ کو حرام سے روکے پھر اس کے بعد شرمگاہ کی خشیت اور شرمگاہ کی خشیت پہ صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی دو اعضا کی ضمانت دے دو مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو اور دو اعضا یہ ہیں کہ ما بین لکھیائی ہے ایک جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان وہ ماں بئی نہ ہے اور ایک جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے دو مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو تو یہ شرمگاہ کی خشیت اور اس کے بعد ہاتھ یہ ایک اور علامت ہے آٹھویں علامت کہ انسان کے ہاتھ میں خشیت ہونی چاہیے اور نویں علامت کے انسان کے پاؤں میں خشیت ہونی چاہیے یعنی پاؤں اس محفل کی طرف نہ جائیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو ہاتھ وہ کام نہ کرے جو اللہ کی نافرمانی والے ہوں تو یہ نو علامت علماء نے ہمارے جسم میں بیان کیے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک جس انسان کے اندر اللہ کی خشیت اللہ کا خوف نظر نہ آئے سمجھ لو دھوکے باز ہے جتنا بھی یہ گیٹ اپ اختیار کر لے مگر یہ دھوکے باز ہے ورنہ اس کے اندر ان ان اعضاء میں یہ یہ نظر آنی چاہیے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو ان نلخواش الخاشی ولخاش عین و ابن ابھی دنیا رحمہ اللہ کی بات پر میں اپنی بات کو لپیٹ دیتا ہوں ابن ابھی دنیا رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ گزرے حدیث بھی ان سے مر گئی مگر ابتدان یہ بھی پولیس والے تھے اس زمانے کے پولیس مین تھے اور فل نافرمانی کی زندگی میں نوش بھی تھے اور بہت کچھ جو ہمارے ہاتھ میں جب اختیار آ جاتا ہے نا تو پھر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے فرعون ہر جگہ پلتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ صرف برسرے اقتدار ٹولہ فرعون ہو گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے فرعون پلتے جو اپنے آپ کو انا ربکم کو کہتے ہیں اپنے ظام میں تو ابن ابھی دنیا نافرمانی کی زندگی گزار رہا تھا اس کی دو سال کی بچی بچی اس کی بڑی خوبصورت اللہ پاک نے اس کو بچی دی تھی اس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا بڑا دل لگا ہوا تھا دو سال میں وہ بچی فوت ہو گئی دو سال کی عمر میں اب ایک دن اللہ پاک نے اس کی زندگی کو ایسا بدلا کہ اس نے خواب دیکھا اور خواب میں اس کو قیامت کا منظر نظر آیا کہ میرے پیچھے ایک بڑا ازدہ لگ گیا ہے تو یہ میدان میں دوڑے چلا جا رہا ہے وہاں پر اس کو ایک بوڑھا آدمی نظر آیا کمزور سا تو اس نے اس بوڑھے آدمی سے طلب کی کہ یار مجھے اس اسے سے بچا لو میرے پیچھے پڑ گیا مجھے کھانے والا ہے اس نے کہا میں تو بوڑھا کمزور آدمی ہوں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں سامنے پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ شاید تمہاری مدد ہو جائے اب جو یہ وہاں دوڑا تو دیکھا پہاڑ کے دہانے پر پھر دوزخ زخ نظر آئی وہاں سے واپس پلٹا اب اور قریب آ گیا جب ازدہ اور قریب آ گیا تو اس نے پھر اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ یار اب تو کچھ مدد کر لو اس نے کہا یہ دوسرے سمت کی پہاڑیوں پہ چلے جاؤ جب وہاں گیا تو وہاں کچھ مکانات بنے ہوئے نظر آئے اور جب یہ وہاں پہنچا ہے تو مکانات میں اچانک منا دی ہو گئی کہ سب بچے نکل آؤ اور دیکھو تم میں سے کوئی اس آدمی کی سفارش کرنے والا ہے تو بچے جب نکلے تو اس میں ابن ابھی دنیا کی بیٹی بھی نکل آئی وہ دو سال کی نو مولود جو فوت ہو گئی تھی تو اس نے جیسے ہی ہاتھ کا اشارہ کیا کہ ہاں میں اس کی سفارش کرنے والی ہوں تو ازدہا پلٹ کر واپس چلا گیا تو اس نے اپنی بچی کو قریب کر کے پوچھا کہ بیٹی تم یہاں کیسے یہ کیا ماجرا ہے اس نے کہا ابا جان یہ جو ازدہا تھا نا یہ آپ کے برے اعمال تھے جو آپ کو کھانے والے تھے اور وہ جو بوڑھا آدمی تھا نا وہ آپ کے نیک کامال تھے جو اتنے مریل اور کمزور تھے کہ وہ آپ کی مدد بھی نہیں کر پا رہے تھے اور میں آپ کی جو بچی ہوں تو میں چونکہ بچپن میں مر گئی تھی تو اللہ پاک نے مجھے شفاعت کا آپ کے لیے دے دیا تھا تو وہ بچی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ علم یا انزین آمنخا قلوب حمل ذکر اللہ کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والے اللہ کے ذکر میں خشیت اور خوف اختیار کریں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ان کے دل خشیت اور خوف اختیار کرنے والے ہو جائیں اس آیت کے پڑھنے سے حضرت ابی دنیا رحمہ اللہ کی زندگی بدل گئی جو میں نوش آدمی تھا آج ہم اس کا نام اور تذکرہ ممبر پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو میرے محترم بزرگو اور عزیز دوستو والخاشعين والخاشعات والمتصدقات والحافظین والحافظین و والمتصدقات و والصائمات و المتصدات والحافظات امین وسا امات و الحافظین فروج و الحافظ فروج و الحافظات اللہ اللہ پاک کا وعدہ ہے دس اعمال پر ان المسلمین والمسلمات کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں والمؤمنين والمؤمنات ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں والقانیتین ولقانعطات قناعت کرنے والے مرد اور قناعت اختیار کرنے والی عورتیں والسادقین والسادقات سچے مرد اور سچی عورتیں وصابرین وصابرات صبر اختیار کرنے والے مرد اور صبر اختیار کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اللہ کا خوف اور خوشو اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ولسا امین روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ دار عورتیں والحافظین الحافظ والحافظات اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں وزاکرین اللہ کثیرم وذاکرات ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی کثرت کے ساتھ عورتیں آد اللہ مغفرا ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے مغفرت کا وہ اجراً عظیمہ اور بڑا اجر دینے کا وعدہ ہے اللہ ہم سب کو یہ اعمال یہ شرائط اختیار کرنے کی توفیق طا فرمائے وہ آخر ان الحمد رب العالمین آپ حضرات سے صرف ایک درخواست کر رہا ہوں آج وہ گاڑی تو ہٹ گئی بخیر سے تقریر کے دوران ہٹی پہلے کھڑی تھی سینٹرو پچھلے جمعے بھی یہیں پر کھڑی تھی آج بھی کھڑی تھی مگر آج اللہ نے ان کو توفیق دی وہ تو سینٹرول لے گئے تلٹس والے صاحب نظر نہیں آئے یہ زیادتی ہے یہاں کے نمازیوں کے ساتھ یہ جگہ خالی آپ کے لیے نہیں ہے یہ مسجد کے صفوں کے لیے یہ جگہ ترتیب دی جاتی ہے ہمیشہ ہر جمعے میں لہٰذا برائے مہربانی یہاں اپنی گاڑیاں نہ پارک کیا کریں اور اگر پارک دن میں آپ پارک کرتے بھی ہیں تو جمعے کا لحاظ کرتے ہوئے جمعہ کے دن یہاں گاڑی نہ پارک کیا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر داوانہ الحمد الحمدللہ رب العالمین